رس اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وف اللہ خیر حسن تم وقین بندار ربنا بلدن کا رحمہ و حل امرینا رشد لا الاح اللہ کاسم الوکل یاستغیز اللہ بلین الحمد للہ آج اٹھائیس جولائی دو چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ایٹی سیون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی سورت النحل کی جو چند آیات باقی بچی ہیں انہیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے ان میں ایک آیت ایسی ہے جس میں میں ذرا تفصیلی گفتگو کروں گا اور پھر انشاءاللہ اللہ اگلی کلاس سورہ بنی اسرائیل سے ہوگی آج ہمارا پارا نمبر چودہ بھی مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ النحل بھی کنکلوڈ ہو جائے گی سورت النحل کے اوپر میں نے کافی زیادہ ٹائم لگایا اور اسی سے ہمارے جو بھائی ہیں ہدایا وکٹری چینل چلا رہے ہیں جو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں مختلف ویڈیوز پیچھے لگا کے ایک پوری اینیمیشن بلکہ ریل ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئی جو میں نے تعارف میں بتایا تھا تو اس سورت سے کافی سارے کلپس انہوں نے بنائے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے پوائنٹ آف ویو سے خصوصاً منکرین خدا کے لئے ایتھیسٹ کے لئے وہ بہترین ویڈیوز ہیں آج انشاء اللہ تعالیٰ یہ سورت کنکلوڈ ہو جائے گی آیت نمبر ون فور سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفتے کا دن تو انہی پر مقرر کیا گیا تھا کہ جو اس معاملے میں مختلف ہو گئے یعنی ایک بات کے اوپر وہ متفق نہ ہو سکے اس میں صحاب سبت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے جس کا تفصیلی واقعہ ہم آلریڈی سورت العراف میں کور کر چکے ہیں ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا اس کو خالصتا اللہ کے لیے وقف کرنا ہے لیکن انہوں نے اس میں ہیلوں اور بہانوں سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالی کے حکم کو توڑ دیا اور وہ آزمائش بھی بنی اس حوالے سے کہ باقی پورے ویک میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں ہفتے والے دن وہ مچھلیاں سورت العراف کے الفاظ ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے خدکتی تھی پانی سے نکل نکل کر شاید مچھلیوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ یہ مجبور ہے ہم شکار نہیں کر سکتے کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا پھر وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے اور ان میں تین گروہ بن گئے جو یہاں پر آیا کہ مختلف ہو گئے لوگ اپنے اوپینین کے پوائنٹ آف ویو سے اس حکم کے حوالے سے ایک اہل ایمان کا وہ گروہ تھا جو کامل ایمان تھے جنہوں نے ٹرو اسپرٹ کے اندر اس حکم کے اوپر عمل کیا اور ہفتے کے دن کے شکار سے باز آ گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت العراف میں ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ وہ تو نجات پا گئے دوسرا گروہ وہ تھا جو اس گناہ کے کام میں ملوث ہوا اور یقیناً وہ تو تباہ و برباد ہو گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا ان کی شکلیں بندروں سے بدل دی گئی تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا لیکن اس نے ان لوگوں کو بھی اس برائی سے نہیں روکا حتیٰ کہ جو لوگ اس برائی سے روک رہے تھے کہ اللہ کی حد کو نہ توڑو انہیں بھی کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہ خود وبال اس کا چکھیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں منع کرنے کی پتا تو ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہ اس قسم کے جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بزدل یہ اس امت میں بھی بڑی کسرت سے پائے جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ساری پارٹی کو خوش رکھیں کیونکہ جب آپ کسی کی برائی اس پہ ہائی کریں گے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا تو بہتر یہ کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں کسی کو برائی سے نہ روکیں تاکہ کسی کی دشمنی مول نہ لیں جب وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ انہیں کیوں روکتے ہو انہیں نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو وہ لوگ جواباً یہ کہتے تھے جو کامل ایمان تھے کہ ہم اس لیے انہیں برائی سے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم خود تو برائی سے رکے تھے اگرچہ انہیں زبردستی روک نہیں سکے لیکن ہم نے انہیں اعلانیہ خبردار کیا تھا کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا جو حرکت تم کر رہے ہو تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہمیں پوچھے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم نے برائی سے روکنا ہے تم نے کیوں نہیں روکا تو ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی اب حیران کن بات ہے کہ جن لوگوں نے برائی سے روکا ان کے بارے میں تو صورت العراف میں آیا کہ ہم نے انہیں نجات دے دی جو لوگ اس برائی میں انوالو ہوئے ان کے لیے کہا کہ ان کو ہم نے بندر بنا دیا ایک جگہ خنزیر بنانے کا ذکر بھی آیا جو یہ سب کو خوش رکھنے والے چاپلوسی کرنے والے لوگ تھے جو ساری پارٹی کو خوش رکھتے تھے اگرچہ وہ خود گناہ نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سورت العراف میں ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا ان کا انجام بتایا ہی نہیں کہ ایک تلوار لٹکتی رہے میرا تو اپنا خیال ہے قرآن کے اسلوب میں کہ وہ بھی و برباد ہو گئے کیونکہ جب اللہ نے نجات پانے والوں کا ذکر کیا اس میں انہیں شمار نہیں کیا اگر وہ نجات نہیں پا سکے تو پھر دوسری بات یہ کیونکہ اسلام میں درمیان کی چیز تو کوئی نہیں ہے زیرو ون والا معاملہ لیکن جان بوجھ کے ان کا ذکر چھوڑ دیا تاکہ ایک تلوار لٹکتی رہے اس حوالے سے جو اہل ایمان ہوں گے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ بھی برباد ہو گئے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ ہو جائے گا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں اصحاب سبت جن کو اللہ تعالی نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے المستدرک للحاکم میں تفصیلی حدیث ہے تو وہ ان آیات پہ آ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے معلوم چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کے ساتھ کیا کیا جو خود تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوا لیکن اس نے برائی سے روکا نہیں ہے یعنی وہ اس چیز کے اوپر پریشان تھے کہ کوئی مجھے پلی مل جائے کہ اگر کوئی نجات کا ذریعہ وہاں بھی بنتا ہے تو پھر انسان وہ والا موقف بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے ابن عباس ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم بڑے احترام سے انہیں ارض کرتے کہ قرآن کا اسلوب اتنا واضح ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہا ہے سورت العراف میں کہ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکنے والے تھے اس میں امپلائڈ ہے کہ باقی سارے برباد ہی ہو گئے کیونکہ اہل ایمان جو نجات پانے والے ہیں ان کا مرتبہ ان کی عزت اور قدر اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نجات دے اور اس کا ذکر نہ کرے تو میرے خیال میں تو یہ دو ہی گروہ تھے ایک نجات پاگے باقی برباد ہو گئے پھر قرآن حکیم کا اسلوب وہ صرف نیکی کی دعوت کی بات نہیں کرتا برائی سے روکنے کی بھی بات کرتا ہے کو تم امتن اخرجت امر بل معروف وطن ہُونا من کر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالی پر حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کے اندر ہمیت موجود ہو کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں بھی نیکی کی طرف بلانا بھی آسان کام ہے اصل مسئلہ ہے برائی سے روکنا اس کے اوپر پھر دشمنی اور ڈی فیم ہونے کا خطرہ یہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے بلکہ ہو جاتا ہے خطرہ کیا ہے یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بلائیں وہ برا نہیں مانتا لیکن جیسے ہی اسے کہیں کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو تو بھائی یہ تو اولاد بھی ماں باپ سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اتنی ایگو آ جاتی ہے پھر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھوں سے روکو جو حکمرانے وقت کا کام ہے یا گھر میں والد کا کام ہے جس کے اختیار میں یہ چیز ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو روکنے کی کوشش کرو اب یہ کام بھی اساب سبت میں اس تیسرے گروہ نے نہیں کیا تھا ان کا تھا ٹھیک ہے ان کو کرنے دو یہ کام جنہوں نے کیا تھا اللہ نے انہیں نے دی اور پھر نبی اسلام نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن کہا کہ ذالک کا ادوانف یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یعنی ایک کمزور دھاگے سے آپ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے اگر آپ برائی کو دل میں برا جان رہے ہیں یعنی کسی بھی وقت آپ اس کیٹاگری سے باہر نکل جائیں گے یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے اجازت اس لیے دے دی کہ بسا اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہاں تو بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے لیکن جہاں زندگی موت کی کشمکش نہیں ہے صرف ایک رکھ رکھاؤ کے ختم ہونے کے ڈر سے ڈی فیم ہو جانے کے ڈر سے خام خواہ کسی کی نظروں میں برا بننے کے ڈر سے آپ رک جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالی کو کوئی جسٹیفکیشن پیش کر سکتا ہے سیدھی سی بات ہے امت کی تباہی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب امت کے بڑے برائی سے روکنا چھوڑ دیں اپنی زبان سے اور دل میں برا جاننا شروع کر دیں پھر اگلی نسل دل میں بھی برا جاننا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان سے اظہار نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ برائی ہے لوگ سمجھیں گے کہ اسی طریقے سے کو ایگزٹ کرنا ہوتا ہے برائی کے ساتھ گناہ کے کاموں کے ساتھ لہذا اصحاب سبت کا واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک عبرت والا واقعہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے <G broccoli> اور یہ کوئی آپشنل چیز بھی نہیں ہے کامیابی کی اللہ تعالی نے چار شرائط رکھی ہیں سورت العصر میں ان الدین آم پہلے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں ہے یا زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے ولاسر ان ال انسان الفیق واقعی انسانیت گواہ ہے کہ نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھتر لوگ تھے جو نجات پا گئے باقی تو سارے برباد ہوئے یہ زمانہ گواہ ہے زمانے نے تو یہ وقت دیکھا ہے نا زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے الدینہ آ منو و عامل اور نیک کمال کیے اگلی دو چیزیں بہت مشکل ہیں و تبا حق بات کی وسیعت کرتے رہے وتوا سوبت صبر اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو تکلیف آنے والی ہے اس کے اوپر بھی صبر کی تلقین کرتے رہے کس کو یعنی جن کو آپ تلقین کر رہے ہیں نا حق بات کی ان کو آپ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ حق کے راستے پر چلو گے یا کسی کو برائی سے روکو گے تو تم پہ تکلیف بھی آ سکتی ہے تو ان کو پھر آپ نے صبر کی تلقین بھی ساتھ کر پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ حاکمات کی وسیعت کر رہے ہیں وہی وہ آپ کو صبر کے درجے پر پہنچا دیں آپ کی مخالفت کے اوپر کھڑا ہو جائے تو یہ جو لولا لنگڑا قسم کا دین لیے لوگ پھرتے ہیں جس میں آپ نے صرف نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا نہیں ہے یا خود نیکیاں کرنی ہے باقی جائیں بھاڑ میں وہ باقی نہیں بھاڑ میں جائیں گے آپ نے بھی بھاڑ میں چلے جانا ہے ساتھ کیونکہ آپ نے تو چار شرائط پوری کرنی ہے کامیابی کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف سے obligatory ہے اساب سبد کا واقعہ اس اعتبار سے قرآن حکیم میں ایک یونیک واقعہ ہے کہ آپ گناہ نہ کرتے ہوں لیکن گناہوں سے روکتے بھی نہ ہوں تو بھی گویا کہ آپ انہی لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جو گناہ کرنے والے کیونکہ آپ نے اللہ تعالی کے لیے اپنی غیرت حمیت نہیں دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کا ذکر کیا کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور یہودی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے ہے بھی تھے نسلن تو تھے بنو اسرائیل میں سے تھے اور دین اب رحیمی کو بھی کلیم کرتے تھے ایک خدا کے ماننے والے تھے اگرچہ اس میں خرابیاں آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کا دن تو انہی پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ ان نہ اور بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن فی ماں کا نو فی ہی اختلفون اس بات میں جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اچھا یہ اکثر اختلافات کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے اس سے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ نکال لیا کہ دنیا میں آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اللہ فیصلہ کرے گا قیامت والے دن کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ اگر قیامت والے دن ایک قادیانی کو جا کے یہ پتا چلا کہ کہ دنیا میں ختم نبوت کے نام کے اوپر جو مجھے دھوکہ دیا گیا تھا یہ تو کفری عقیدہ تھا تو اس وقت تو فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا جہنم کا اس وقت فیصلہ ہونے کا اسے کیا فائدہ ہوا تو اس آیت کو اللہ تعالی بیسیکلی دھمکی کے طور پر بیان کرتا ہے کہ یہاں تو تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے گمرائی پھیلا لو آپس میں اختلاف بھی کر لو ہو سکتا ہے کوئی چرب زبانی کی وجہ سے غلط نظریے والا اپنے آپ کو صحیح بھی ثابت کرتے لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کس نے چرب زبانی کی اور کس نے واقع تن اللہ کی وہی کے ذریعے اپنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ حق کا ہے اور کون سا گمراہی کا ہے آخرت میں جا کے تو پتہ نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا یہ کہتے ہیں آخرت میں جا کے پتا لگے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے بھئی آخرت میں جا کے پتا نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا کیونکہ اگر آپ غلط نکل آئے تو واپس تو آپ دنیا میں آ نہیں سکتے ایک ہی چانس ہے اگرچہ قرآن میں کئی بقامات پہ آئے کہ لوگ وہاں چیخو پکار کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو ہم درست اعمال کریں گے پیغمبروں کی پیروی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں کسی کو بھیجے گا نہیں لہذا دنیا میں آپ کو یہ پتا چلنا ضروری ہے کہ کون حق کے راستے پر ہے اور کون گمراہی کے راستے پر ہے یہ قیامت کے دن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جزا اور سزا کے حوالے سے اس میں تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر دنیا میں لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا انہی لوگوں کے سامنے آپ کو جنت میں بھیجے گا اور انہیں جہنم میں پھینکے گا اور اس فیصلے کے ذریعے آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچا دے گا اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ یہاں تو تم چرف زبانیاں کر لیتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تمہیں اپنے انجام تک پہنچائے گا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل ایمان کے لیے جتنی خوشی جنت میں جانے کی ہے نا اتنی ہی خوشی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اہل ایمان کو تکلیفیں دی ہیں اہل ایمان جب انہیں عذاب میں مبتلا دیکھیں گے نا تو ان کے دلوں کو سکون ملے گا مثلاً عماربن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ہو نے ایک دن میں اپنے ماں باپ دونوں کو کھویا ہے اتنی بے دردی کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد یاسر کو قتل کیا گیا اور ان کی والدہ سمیہ کو اور کتنی تکلیف کے ساتھ مخالف سمت میں دو اونٹ دوڑائے گئے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے اور پھر دیکھیں اب ابن یاسر نبی اسلام کی وفات کے بعد بھی موسٹ تیس سال تک زندہ رہے جنگ سفین میں شہید ہوئے ہیں تھرٹی سیون ہجری کے اندر سمجھ سال سال زندہ رہے وہ ستاس سال بھی آپ ذرا دیکھیں اس وقت ان کی عمر نائنٹی تھری ایئرس تھی جب وہ شہید ہوئے اور اس سے پہلے شروع کے دس مسلمانوں میں وہ بھی آلموسٹ تیئیس سال آپ ملا لیں ماں باپ کو کھویا پھر پچپن سال اس غم میں گزارے کہ مجھے بتائیں کوئی شخص یہ منظر اپنی زندگی میں بھلا سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ ایک دن میں اتنی بے دردی سے قتل کر دیے جائیں بغیر کسی جرم کے صرف ایک خدا پر ایمان لانے کے سبب میں کہتا ہوں کہ یہ زخم تو حضرت امار ابن یاسر کا اس دن بھی ہرا ہوگا جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے آتا ہے نا جامعہ ترمزی کے اندر سن نسائی میں کہ قیامت والے دن جو مقتول ہے وہ اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے ارش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا دنیا میں تو قاتل نے اسے قتل کیا تھا نا بخاری مسلم میں دیس ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا ابود میں ہے نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ گوک اللہ میں سے ہے گوکل اباد میں سے قتل کا مقدمہ اب قاتل اور مختول کا معاملہ تو اپنی جگہ جس کے ماں باپ قتل ہوئے ہیں تو کیا امار ابن یاست ابو جہل کو اس کی پشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اللہ کی برگاہ میں نہیں جائیں گے اور جب ابو جہل کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا اس کے بعد جو حضرت امار ابن یاسر کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا ہے نا وہ جنت میں جانے سے بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ تقاضا ہے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان کے دشمنوں کو عذاب دیا جائے کیونکہ اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک صرف جنت میں جانے سے نہیں ہونی ہے بلکہ اپنے مخالفین کو عذاب میں دیکھ کر بھی ہونی ہے مجھے تو بہت ہونی ہے جی سیدھی سی بات ہے وہ بزرگ بابے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی اور ہمارے اباؤ اجداد کو باوجود اس کے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بچارے اپنی زندگی کو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے ان بے شرموں نے انہیں شرک کے اندر مبتلا کر کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دے کر و برباد کر دیا اب یہ قیامت کا معاملہ تو اللہ کے سبرد ہے کہ اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانس میں کسے کتنی بات سمجھ آتی ہے اس کی بنیاد پہ کسی کے لیے درگزر کا معاملہ فرما دے ہے ان پرنسپل تو سیدھی سی بات ہے جس نے شرک کیا ہے وہ تو مارا گیا یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ کلمہ گو مشرق کے ساتھ کیا کرے قیامت کے دن ان پرنسپل تو یہی ہے کہ اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں مجرم ہے ان لوگوں کی سزاؤں کو دیکھ کر بھی اہل ایمان کو خوشی ملے گی پارہ نمبر تیس میں آتا ہے نا کہ دنیا میں اہل ایمان کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے اب اہل ایمان جو ہیں وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے یہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے یہ صرف میری تھیوری نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے وہ کافروں کا مزاق اڑائیں گے اور جسٹیفکیشن اس کی موجود ہے انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے تکلیفیں کاٹی ہیں ان تکلیفوں کا اضافہ اسی صورت میں ہے کہ جو تکلیفیں ان کو کافروں نے دنیا میں دی وہی تکلیف وہ دیں ان کو چاہے وہ کافر ہوں یا اہل ایمان میں سے ہوں فاسقین ہو راہ در گزر والا معاملہ وہ ایک الگ چیز ہے وہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے لیکن ان پرنسپل یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اب میرے بھائیوں جو آیت آ رہی ہے سورت النحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس یہ آیت مبارکہ میں نے اپنی سینکڑوں ویڈیوز میں کوٹ کی ہے حتیہ کہ جو ریسرچ پیپر لکھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں میں نے پچاس آیات سلیکٹ کی تھی جو ایک مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے یا ایٹ لیسٹ ان کا ریفرنس پتا ہوتا کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے پورے قرآن کو کئی دفعہ پڑھنے کے بعد میں نے وہ پچاس آیات چار صفوں میں سموئی ہیں ان میں یہ آیت مبارکہ بھی شامل ہے قرآن حکیم کی یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ صرف اس ایت آیت کے اوپر کئی گھنٹوں کی گفتگو کی جائے لیکن میں مختصر وقت میں اسے کنکلوڈ کروں گا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پچھلی دفعہ جب قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئی تھیں تو میں نے مسئلہ نمبر 124 اے بی سی ڈی چار لیکچر ڈیڑھ گھنٹے کے ریکارڈ کرائے تھے صرف ایک آیت کے اوپر اور اس میں جو دس الزامات ہماری دعوت حق پہ علماء نے لگائے تھے یہ میں 2015 کی بات کر رہا ہوں ان کو میں نے جوابن ریکارڈ کروایا تھا 2015 اور 16 میں اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکس میں چار قرآن کلاسز ہوئی تھی آج میں اسے مختصراً ذکر کروں گا ادرولا سبیل ربی کا بل بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ ولبا تل ہسنا اور واز بھی کرو تو اچھے طریقے سے اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ و جا دل ہم بلتی ہی احسن اور کہیں بحث کرنی پڑ جائے مجادلہ کرنا پڑ جائے ڈبیٹ کرنی پڑ جائے جس کے لیے وومن ہمارے ہاں تو ایک بڑا نٹوریسا وڈ یوز ہوتا ہے مناظرہ نے سامنے بیٹھ کے ڈبیٹ کرنا اور وہ بھی بدتمیزی کے اوپر مبنی ہوتا ہے گالی گلوچ پہ ہی اٹھتے ہیں لانتے بھیج کے ایک دوسرے پہ اٹھتے ہیں ان رب کا ہوا آم و بن بول سبھی بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک چکا ہے وہ ہوا آئل و اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پہ ہو یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے کون گمرائی کے راستے پر لیکن تمہارا کام یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ ظاہر ہے رسول اللہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے اب یہ جو آئے عمارکا ہے ادو الى سبیل ربی بالحکمہ بل الحسنہ و حسنا و جا دل ہی احسن اس میں تین موڈ بیان ہوئے ہیں دعوت حق کے نمبر ون لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ جو قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جسے حکمت اللہ نے عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا لاجکس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو قائل کرنا ہے اس کی پریکٹیکل مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں جو دلیل رکھی تھی سورت البکرا میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے پارا نمبر تین کے اسٹارٹ میں جب اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی تو بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ اللہ کی خوبی ہے تو جواباً اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں کس طریقے سے اس نے کیا وہ ہمیں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے قرآن خاموش ہے دو قیدی اس نے بلوائے ایک کو آزاد کر دیا ایک کو قتل کروا دیا حالانکہ اس واقعے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا زندہ کرنے اور مارنے کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ قیدی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرتا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس معاملے میں میں بحث کروں گا تو یہ اور طرف نکل جائے گا بہتر یہ ہے کہ اسے ویل well لیفٹ کیا جائے اور حکمت کے ساتھ اس کے سامنے اگلی دلیل رکھی جائے اور وہ یہ دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا اب یہ تو ہونی نہیں کر سکتا تھا قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر حقہ کا بکا رہ گیا یہ حکمت ہے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سلجھایا سورت النام میں آتا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا کہا کہ یہ ہے میرا رب یہ سوالی انداز میں تھا یعنی ستاروں کی پوجہ کرنے والے لوگ بھی تھے نا اور جب صبح ہوئی سارے ستارے غائب ہو گئے سورج کی روشنی میں تو انہوں نے کہا اگر یہ رب ہوتا تو غائب کیوں ہوتا ایسے ڈوب جانے والوں سے میں کوئی عقیدت کا یا اس قسم کا رشتہ نہیں رکھ سکتا اسی طریقے سے چاند کو مخاطب کر کے پھر سورج کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے یہ ہے خدا لیکن وہ بھی غروب ہو گیا پھر انہوں نے اپنی قوم کو سکھانے کے لیے اللہ کے حضور متوجہ ہو کر دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو نہ کہ یہ کہ انہوں نے کلیم کیا کہ سورج میرا رب ہے کیونکہ یہاں کئی لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے کہا کہ امتحان کل کفر کوفر بھی بولے جا سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جھوٹ انہوں نے باندھ ديا کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا نا کہ سورج میرا رب ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا تھا یہ ہے رب اور پھر اس کے اوپر فر دی کیونکہ اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ حکمت ہم نے سجائی تھی حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو کہ اس طریقے سے کرو دوسرا بارڈ ذکر ہوا وال مئ ارزت اچھے واس کے ذریعے بلاؤ اچھا واز اچھی تقریر بشرتے کہ اس میں کوئی کہانیاں نہ ہو حکمت بھری گفتگو ہو دل میں رکت پیدا کرنے والی گفتگو ہو اس قسم کے اوریجنل واقعات بھی موجود ہیں وہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں قرآن حکیم میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری جو بیوگرافی آئی ہے سورہ یوسف میں وہ تو انسان جتنی بار پڑھتا ہے نا دل پسی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسی کیسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اچھے واز کے ذریعے بھی اللہ کی طرف بلایا جائے ابراہیم السلام نے یہ کام بھی کیا سورہ مریم میں انہوں نے اپنے باپ اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ باپ ان کے والد تھے یا چچا تھے کیونکہ چچا کے لیے بھی باپ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس وقت یہ زیر بیسنی بارن وہ باپ تھے وہ مشرک تھے آزر ان کا نام تھا انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اتنی پیار اور محبت کے ساتھ اچھا آواز کیا وہ الفاظ اللہ تعالی نے سورہ مریم میں نقل کیے وہ الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ادقال علی ابی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا آباتی لیمتا امودو ما یس مارو ولا يبصر آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں یعنی یہ بت ولا یگنی آن کا شعی آ اور وہ آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتی بابت شاہی کوئی نہیں یہ وہی ہے شہیہ کوئی شاہی نہیں اتنی سی چیز کے لیے بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی یا آباتی اے ابا جان اندجا نی مین الم بے شک میرے پاس تو علم کی بات آئی ہے مالم یتک جو آپ کے پاس نہیں آئی فتبرنی اہدی کا سیروتن کیا تو آپ میری اتباع کریں میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چاہوں گا یا آباتی اے میرے اببا جان یہ دیکھیں تیسری دفعہ ہے یا آباتی لا دس شیتان شیطان کی عبادت نہ کریں عبادت یعنی اس کا حکم نہ مانیں ان کون اکان علرحمان یاسیحیہ <عَصِيَّة> بے شک شیطان تو اپنے رب کا رحمان کا پکا نافرمان فرمان ہے یا ابتی اے میرے بجان انی اخوف این یمس کا عذاب من الرحمان مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپ کو پکڑ لے اگر آپ نے یہ بت پرستی اور یہ شرک جاری رکھا فتک ولیہ تو شیطان پھر آپ کا ولی ہو جائے آپ اس کے ولی ہو جائے جو انجام اس کا ہونے والا ہے وہی آپ کا ہو جائے یہ انہوں نے یا ابتی یا اباتی یا ابا جان اے ابا جان کوئی بدتمیزی نہیں کی لیکن ابے کہاں ہوتے ہیں سمجھنے والے وہ پیغمبر کے ابے کیوں نہ ہو سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کتنا پیارا واز تھا جواب میں انہوں نے کیا کہا ابا جی نے قالا تو وہ بولا اروغ ان تا انتی یا اب اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے لا تن تی اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا اس دعوت حق سے نہ ہٹا لا ارجمنکھ تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا یہ دیکھیں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے پتھر مار مار کے و برباد کر دوں گا وہ جرنی ملی کیا اور اب تو ایک لمبے عرصے کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جا نہیں تو میں نے تجھے مار دینا ہے اور لمبے عرصے کے لیے میرے سامنے نہیں آنا کال سلام اناڈ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ پر سلامتی ہو اور اب بھی ان کریب میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعا کروں گا ان نو کا نبی بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے لیکن یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا سورہ توبہ میں کہ جو شرک کی عادت میں مر گیا آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی زندگی میں کر سکتے ہیں بعد میں نہیں کر سکتے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ جتنا مرضی اچھا باز کر لیں جب سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بات ماننا نہیں چاہتے چاہے وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو جو آپ کی عادت سے بھی واقف ہے اس کے باوجود وہ بات کو نہیں کرے گا اگر وہ زد اور ہٹ دربی پر اڑا ہوا ہے تو یہ اچھے باز کی مثال تیسرا موڈ ذکر ہوا تھا بجا دل ہی یا احسن اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ مجادلہ یعنی ترکی ترکی گفتگو ڈبیٹ وہ بات کریں اسی لیول کا انہیں الزامی جواب جسے میں پھکی کہتا ہوں اینٹی وینم کہتا ہوں لیکن وہ بھی بلتی ہی یا احسن آسن انداز میں ہونی چاہیے اس میں گالی گلوچ نہ ہو لیکن یہ نیچرل چیز ہے جب مجادلہ ہوگا نا آپ گالی نہ بھی نکالیں اگلے کو گالی لگنی ہے کیونکہ مجادلہ ہو رہا ہے نا یہ مجادلہ حضرت ابراہیم اسلام نے بھی کیا دیکھیں میں نے یہ تینوں موڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا کیونکہ یہ جو رکو کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا ان کا حنیفا تو میں نے ضروری سمجھا کہ حضرت ابراہیم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں انہیں کی زندگی سے وہ مثالیں پیش کی جائیں جو قرآن میں آئی ہیں اب یہ جو مجادلے کی مثال ہے نا یہ تو کمال کی مثال ہے وہ ہے سورت المبیا کے اندر بڑا مشہور واقع ہے وہ بھی کمال کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم ایک سالانہ میلے کے اوپر گئی ہوئی تھی پیچھے سے انہوں نے ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں گھس گئے اور سارے بت توڑ دیے اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر جا کر کلاڑا رکھ دیا یہ مجادلہ کرنے لگے ہیں اس میں حکمت بھی شامل ہے اس میں اچھا واز بھی شامل ہے اور مجادلہ بھی شامل ہے وہ مجادلہ ہوگا ظاہر ہے جب آپ نے بزرگا نے ان کے ذبح کر دی ہیں تو مجازلہ تو ہونا تھا جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں تو بڑے پریشان ہوئے میٹنگ کال کی اور انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے بھائی بت تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تھے تمہارے جھوٹے معبود تھے وہ بچارے اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکے اس طرح ان کا دھیان خود نہیں گیا تو جب انہوں نے میٹنگ کی نا تو اس میں پھر بات سامنے آئی پالو سمینا فتح یز کم یو قالو برو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصے سے سن رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے یہاں پہ جو برائی کے ساتھ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی گالیاں نکالتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ بت کس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا دفع دے سکتے ہیں تی آلہ تو انہوں نے پھر بشرہ کر کے کہا کہ لوگوں کے سامنے سے پیش کرو الحم یہ شہدون تاکہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ واقعی یہی وہ بندہ ہے اور ظاہر ہے وہ مان لے گا تو پھر لوگوں کو پتا چل جائے گا پھر ہم اس کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کریں گے اب ابراہیم السلام کو بلایا گیا انت فعلت یا ابراہیم تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم توں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا یہ سارے مزارات تم نے گرائے آج کے دور میں یہ سارے بزرگان دین ان کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا اولا بل فال کبی روہن تو انہوں نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا بڑے بت کا لفظ بھی استعمال کیا بڑے کا اور یہ تویا تھا یہ جھوٹ نہیں تھا یہ ذو مانی جملہ تھا جس کے دو مانی بنتے کہ ان کے بڑے نے کیا یعنی ایسا جو طاقت میں ان سے بڑا ہے. یعنی کہ میں ڈائریکٹ اپنا نام نہیں لیا اور انہیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑے بت نے کیا کیونکہ کلاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا تاکہ یہ سوچیں کیونکہ اس کے شروع میں آئے کہ وہ توڑنے کے بعد انہوں نے اڑا رکھا بڑے بت کے اوپر تاکہ یہ سوچیں کیونکہ پورا پلان تھا نا مجادلہ کرنے کا فس الم ان کانو یا ان کا اگر یہ بت جو ماشاءاللہ شہید ہو چکے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو فروج ارو الا تو اب یہ پھکی والا جواب سن کے وہ اپنے جی جی میں رجوع کرنے لگے اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے فقالو ان نم ان اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کیا ہوگا مراد یہ کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بڑا بت نہیں کچھ کر سکتا وہ تو ہل جل ہی نہیں سکتا نہ یہ جو زبہ شدہ بزرگان دین ہیں یا بت ہیں یہ بول سکتے ہیں ان کے لیے تو بزرگان دین تھے نا ان کے اور انیشلی یہ بت پرستی شروع بھی بزرگان دین سے ہوئی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے قوم نوح میں جن کی یادگار میں پہلے پتھر رکھے گئے کچھ عرصے بعد انہیں تراشا گیا پھر وہ پانچ بت بن گئے اسٹارٹ میں وہ ان کی یاد میں پتھر رکھے گئے تھے پھر ان کے بت بن گئے یوں دنیا میں پہلی دفعہ شیر کا آغاز ہوا تھا تو انہوں نے کہا اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو تو انہوں نے اپنے جی میں سوچا کہ یہ کیا بولیں گے یہی ظالم ہے تم من کسو الا لقد علم تما ہا پھر وہ سر جھکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ بولے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے اب ابراہیم السلام کو ملی فل تو دیکھیں پھر کس طریقے سے باؤنڈری سے باہر گئی ہے تو انہوں نے فرمایا افت عبود امدون اللہ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو مالا یم فارکم شیم والا یا جو کسی شے کا بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے صرف عبادت کی نفی نہیں ہوئی ہے نفع نقصان کا بھی ذکر آیا یہ کہتے ہیں نا ہم اپنے بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے ہم قبروں کی عبادت نہیں کرتے نفع نقصان کا تو گیدا رکھتے ہو نا دونوں چیزوں کی نفی آئی ہے افل لکم القم ہے تمہارے اوپر والما تعبود امندون اللہ اور ان بتوں کے اوپر بھی توف ہے جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہو افلا تعقل کیا تم عقل نہیں رکھتے اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے انہیں ڈیل کیا سورہ الانبیاء ہی میں اس سے پہلے 54 نمبر آیت میں وہ سخت الفاظ بھی ہیں قال لقد کم تم آؤں تم وہ آبا کمفیلا <مبین> انہوں نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے ابا اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے یہ الفاظ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال کیے اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا ہاتھولا رکھا کرو حضرت ابراہیم السلام نے کوئی ہاتھولہ نہیں رکھا ہم ابراہیمی ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگا دین سو کال سب گمراہ تھے یعنی ابراہیم اسلام یہی کہہ رہے تھے کہ باب دشاہی کوئی نہیں یہ وہی بات پھر ان کو ذرا آر دلائی تو انہوں نے جوابن کہا اسے جلا دو ونسرو آم ان تم فائدین اور اپنے مابودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے دیکھے کس طریقے سے جذبات سے کھیل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے بتوں کی مدد کرو یار بتوں نے تمہاری مدد کرنی تھی تمہیں ان کی مدد کرنی پڑ رہی ہے یہی تمہاری شکست کی اناؤنسمنٹ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پھر ہم نے فرمایا یا نہ رکون بردوم و سلام اعلیٰ ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ہے ابراہیم پر وہ ارادو بھی کئی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی فجان نہ لیکن خود ہی خسارہ پانے والوں میں ہو گئے آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی بھی بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ انہیں تکلیف ہو سلامتی والی ٹھنڈی ہو تو یہ ابراہیم السلام نے مجادلہ بھی کر کے بتایا یعنی ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں گرایا اللہ کا شکر ہے ہم بھی اپنی دعوت اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ہم حکمت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں سائنٹفک فیکٹس کے اوپر میری اب تو سینکڑوں ویڈیوز ہو چکی ہیں منکرین خدا کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے پھر وقتاً فقتاً کرسچنس کی طرف سے ہندوؤں کی طرف سے منکرین خدا ایتھیس کی طرف سے جو اسلام پہ حملے ہوتے ہیں اس پہ میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں واضح ہسنا کی بات ہے اللہ کا شکر ہے قرآن حکیم میں فکر آخرت کے اوپر جتنی آیات ہے وہ ساری کی ساری میری ویڈیوز یو ٹیوب کے اوپر, اوپر اویلیبل ہے پوری قرآن کی تفصیل تین سو لیکچر میں ریکارڈ ہو چکی ہے اب یہ دوسری دفعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آج ون نمبر لیکچر ہے آپ وہ اچھا باز بھی دیکھ سکتے ہیں ہدایا وکٹری چینل پہ ہدایا پورٹل چینل کے اوپر اس میں ساب اکرام کے اوریجنل واقعات بھی ہیں امبیا اکرام کے واقعات ہیں اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو مجادلے والا کام ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہ جس آسن انداز میں اللہ تعالی نے اس پلیٹفارم سے لیا ہے وہ اسی پلیٹ فارم کا خاص ہے اور کسی نے یہ کام اس طریقے سے نہیں کیا کہ مختلف مقادم فکر کو ان کے اصول اور مبادی کے اوپر مجادلہ کر کے بیک فٹ پہ جانے پر مجبور کیا گیا جن لوگوں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر باقی فرقوں کو نیزے کی نوک پہ لیا تھا ہم نے اسی فرقے کی گستاخانہ عبارتیں بھی نکالی جن لوگوں نے بخاری مسلم کی بنیاد پہ صرف رفلی دین کے اوپر مناظرے لڑ لڑ کے لوگوں کو اپنا حق پہ ہونا بتانا شروع کر دیا تھا اور اسی پہ وہ اپنی فتح کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے ہم نے بخاری اور مسلم سے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف بنو امیہ کو ایکسپوز کر کے انہیں بھی امتحان میں ڈالا کہ اب اسے بھی مانو تو ہر فرقے کو اس کے زور کے اوپر گرایا اس کے اوپر میری جو ویڈیو ہے مجلس پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا وہ تفصیل چار گھنٹے کی ویڈیو ہے اس میں میں نے تمام مقابلے فکر کو بات کیسے ان کے سامنے رکھنی ہے جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے اس سے سٹارٹ لینا ہے جو ان میں غلط چیز ہے برائی ہے اس سے سٹارٹ نہیں لینا وہ تو بات ہی نہیں سنیں گے جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں اسی کامن ٹرم سے آپ نے آغاز کرنا ہے مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ جی باقی سارے گستاخ ہیں انہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے جی اشلی تھانوی نے تھانوی رسول کو انڈورس کیا آپ کے بالکل ہم آپ کے ساتھ غلط کیا لیکن اب یہ چشتی رسول اور شبلی رسول بھی نکلا ہے اب آپ کہاں بھاگیں گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ خود مانے ہوئے ہیں جو بندی کہیں گے کہ برلوی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں اور یہ بزرگان دین جو ان کے نزدیک ہے ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں آپ کے بالکل ٹھیک ہے لیکن سرکار یہ دیکھیں آپ کے اشری تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کاسم نوتوی صاحب مرنے کے چھ سال بعد فزیکلی کبر سے نکل کر دو بند کے دو مولویوں کی صلاح کروا کے واپس چلے گئے خواب میں نہیں اب آپ بتائیں تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ قیدا غلط ہے آپ بتائیں بند گری میں چلے گئے نا اسی طریقے سے اہل تشو کا یہ کلیم ہے کہ وہ حضرت علی کی مخالفت کے اوپر صاب کرام علی مردوان پر سب شتم کرتے ہیں اصحاب جمل کے اوپر اگرچہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی حضرت علی سے اور معاملہ کنکلوڈ ہو گیا پھر بھی انہیں آپ بتائے کہ خوارج وہ تھے جو حضرت علی کو چھوڑ گئے ان کے اپنے فوجی تھے پھر بھی حضرت علی نے مالے غنیمت میں سے ان کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا جب تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا اور ان پہ کفر کا فتمہ بھی نہیں لگایا کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے نہ یہ کافر ہے نہ یہ منافق ہے تو یہ ہر ایک فرقے کو آپ نے اصول اور مبادی کے اوپر گرانا دے اہل حدیث یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا نماز کا طریقہ رف الحین کے ساتھ بخاری مسلم میں لکھا ہے دیکھیں یہ لوگ سنی ہو کر بھی بخاری مسلم کو مان کر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں نماز کا طریقہ یہی ہے لیکن سرکار بخاری مسلم میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو امیا نے اس امت کے ساتھ اہل الربید کے ساتھ کیا ظلم کیا اب آپ بتائیں آپ نے یہ بات ماننی ہے کہ نہیں صرف روغلی دین کی دیشے ماننی ہے تو یہ اصول اور وادی پر اس کو میں نے اینٹی وینم پکی الزامی جواب کہا اینٹی ویم یہ ہوتا ہے کہ کوبرا جو سانپ ہے نا اس کے زیر سے اینٹی وینم تیار کیا جاتا ہے اس زہر کا علاج کوئی نہیں ہے وہ زہر نکالا جاتا ہے وہ زیر جو ہے وہ ڈائلوٹ کر کے نا گھوڑے کو ٹیکا لگایا جاتا ہے پھر آستہ آستہ گھوڑا اس کے ساتھ اس کے بلڈ کے ساتھ نا اس میں امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ جب وہ امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے پھر وہ اس کے بلڈ میں سے جو اینٹی باڈیز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو کہ اس زہر سے لڑتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں وہ اینٹی وینم ہوتا ہے پیار کسے سے ہو رہا ہے اسی وینم سے یعنی انویر وینم سے چشتی وینم تیار ہو گیا صرف بندوں کے نام بدلے ہیں. لیکن بندوں کے نام نہیں وہ دو مختلف پارٹیوں کے بزرگانے دین ہیں ایک کے لیے بزرگانے دین ہیں, دوسروں کے لیے وہ گستاخ ہے اس لیے ان کے لیے آ گیا امتحان والا معاملہ تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کیا مشکل کام تھا اللہ تعالی نے لیا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ جان کا رسک جڑا ہوا ہے اور ڈی فیم ہو جانے کا خطرہ جڑا ہوا ہے گالیاں پڑتی ہیں اس لیے اس کام کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا پوری زندگی لوگ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں توحید کا نام لیتے ہیں لیکن شرک جو اریا شرک ہے اسے بائی منشن مینشن نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے لوگ ان کی بات سن کے بھی اسی عقیدے پہ رہتے ہیں جس پہ وہ پہلے تھے صرف ان کی گفتو کو انجوائے کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی چھوٹا سا کلپ بھی کسی کے موبائل میں چلا جائے نا تو ایک بار بندے ہل جاتے ہیں کہ یار یہ کون ہے جو اتنے کانفیڈنس سے بول رہے ہیں اس کے آگے بیشے میں پھر وہ بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں یہ وہ کام ہے جو مجادلہ ہے اللہ کے فضل سے یہ کیا ہے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو درگزر فرمائے اور آندا بھی حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنے کی توفیق دعفر میں یہ تین موڈ ذکر کر کے اگلا حصہ میں آیت کا آلریڈی کور کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کون گمراہی پر ہے اس کے راستے سے بیکا ہوا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے اللہ کو پتا ہے کہ کون گمراہی اور ہدایت پہ ہے وہ قیامت مطالعہ دن فیصلہ کرے گا دنیا میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اُدو سبیلی ربی کب الحکمہ بل مئ جا دل ہوں بلتی ہی یا احسن یہ کام تم نے کرنا ہے وہ ان آب تم ف آ ما رو تم اگر تم کسی کو سزا دو تو بس اتنی ہی سزا دو جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے جو سورہ المائدہ میں بھی آیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے ماقیب تم بھی جو انہوں نے تکلیف پائی اسی لیول کی صبر تم اور اگر تم صبر اختیار کرو گے لہو خیر تو صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی صبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بدلہ نہ اتاریں بدلہ اتار کر بھی صبر ہو سکتا ہے اس تکلیف پر جو اللہ کی طرف سے آئی آپ صبر کریں بدلہ لینا آپ کا حق ہے کیونکہ تکلیف جو آپ پہ آئی ہے وہ تو نہیں ختم ہوئی نا اگر کسی شخص کا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو یہ تکلیف تو اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس پہ تو اسے صبر کرنا ہوگا یہ تکلیف ایون وہ قاتل کو پھانسی بھی چڑھوا دے تب بھی نہیں جا سکتی بیٹا تو اس کا واپس نہیں آنا لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم معافی کی رویشی اختیار کرو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں, نہ کریں وہ آپ کا رائٹ اگر معاف کریں گے وہ سورہ شورہ میں آیا کہ اگر کوئی معاف کر دے گا اس کے اگینسٹ پھر اللہ تعالیٰ مزید اجر قیامت والے دن دے گا لیکن یہ آپ کی مرضی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس پہ مجبور نہیں کیا وسبر اور اے محبوب صبر کرو وَمَا کا اللہ بلا اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا وَلَا تحظن علیہ اور ان پر غم نہ کھاؤ جو تمہاری دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے فی ویما اور نہ ان کے فریبوں کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرو کہ کہیں میری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچا دیں تم سچائی کے ساتھ اپنی دعوت کو بیان کرو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے کوفت ضرور ہوتی ہے قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اس ان کی باتوں سے نبی تمہیں کوف ضرور ہوگی لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری جیت ہوگی دنیا میں بظاہر نہ بھی ہوئی آخرت میں تو ہونے والی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اس غم میں مبتلا نہیں کرنا کہ لوگ حق نہیں قبول کر رہے اور نہ اس غام میں پڑھنا ہے کہ یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا تم نے اپنا کام کرنا ہے یہ اپنی مکارانہ چالے چلتے رہیں اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے گا ان اللہ تقو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ کی ودن ان کے ساتھ ہے جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں ودین محسنون اور وہ لوگ جو کہ نیکو کاری کی روش اختیار کرتے ہیں درجۂ احسان کے اوپر پہنچے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے یعنی نبی اسلام اور ان کے جانسار اہل بیت علی السلام اور جانسار صحابہ اکرام علیم مردوان سب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری کامیابی ہونے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دنیا نے دیکھا ابھی تو آخرت میں جب لوگ اجر دیکھیں گے تو اس اجر کے تو کیا کہنے الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارا نمبر چودہ بھی مکمل ہوا اور سورة النحل بھی کمپلیٹ ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ